ہے نا سب مارا جی اور سلام اور چکے ہیں یہاں ہزاروں کی طرف یہ سلامت کی جا چکی ہے مجھے دن کی مشکل میں چاند کے کی چکا یہ مشکل ہے اور آج کی مشکل میں دلال کی اپنے لگا ہاں وہ ہوئے تشکیل لائق ہے اور ہم نے آپ کو گزارش کی کہ اپنا حق نکالی تاکہ اللہ کے منظر اخن کو ملا ہم نے حاصل کر لی ہے اور اس طریقے سے یہ آپ مکمل کوئی پروگرام رکھے ہیں شاپ بار دس ایک دام تک چار کیا جائے گا आपको मालूम होना चाहिए कार्य में आपका चय करवाऊ आपका बदलाने की बात नहीं है दार्ड के पूर्वा उत्तर प्रदेश इनाकत से आपका कार्य बढ़ाया दादोद्योगों से आपने कर्मियों में अमीर का है और फिर उसके बाद फलस कई सालों में कर्नाटक आंध्र महाराष्ट्र में دعوت کا انجام دے رہے ہیں اور حال ہی میں آپ مہاراشٹر کے شہر مالی گاؤں یہاں پر آپ بڑے کام کر رہے ہیں اگر آپ میں کسی جگہوں پر آپ کے پروگرام ہوا ہے اور آج آپ کے سب سے گراٹ پر آپ فرمائیں اور آپ کو ایک لگ کر بڑا ہی تعریف ہوگا کہ آپ تقریباً سترہ کتابوں کی بھی بندی اللہ تعالیٰ کی مندر سے ہماری تو انہیں آپ और तब तक मैं मतलब तैयार है हम सब लोग मिलकर वो भी जो यहां पर आ गए तो ये पता चले कि वहां पर कहां कहां हालात का वाटर वगैरह रहने के लिए मेरा संपर्क हूं सितारों का तो कहां दावत की आमवाह अपने हिसाब में सलाम वालेकुम اللهم صل محمد الحمد بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمروا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمروا اتقوا الله وقولوا قولا سبيبا سلح لكم أعمالكم ويرسلكم ذنوبكم أن يتعي الله ورسوله وقت ثابت صوزا عظيمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نزلنا لہو حضرات علماء کروں محترم بزرگو نوجوان بھائی ایک بوڑھیا عورت کے پاس بہت مال و دولت ہے یہ مال و دولت اس کے لیے بالکل بیکار ہے ایک طالب علم کے پاس کچھ نہیں ہے اور اس کی خواہش ہے تمنا ہے کہ وہ ادا تعلیم حاصل کرے وہ بڑھیا کو کا کر دے کہ پیسہ حاصل کر کے وہ اپنی خواہش کی تکمیل کرے اعلی سے اعلی تعلیم حاصل کرے بڑھیا کے اس قتل پر پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے کہتی ہے کہ دیکھو نوجوان میں گئی اور کمزور بے بس عورت کو قتل کر ڈال انہیں اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے تیرف حالت یہ ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شیر ہرن کے اوپر حملہ کرتا ہے اور اسے مار ڈالتا ہے دنیا اسے بڑے شوق سے دیکھتی ہے اس پر کوئی آواز بلند نہیں کرتا اس شیر نے جو کچھ کیا ہے غلط کیا ہے ایک کمزور جانور کے اوپر حملہ کر کے اس کی جان لے لیجیے گا کیا اس وجہ سے کہ انسان ایک اخلاقی وجود ہے انسان کے یہاں صحیح اور غلط کی کمی ہے صحیح اور غلط کی تقسیم ہے جانوروں کے یہاں غلط اور صحیح کی تقسیم نہیں ہے صرف وہاں مضر اور مفید کی تقسیم ہے جانور دیکھتا ہے کہ یہ چیز میرے حق میں ہے پہ دور بھاگتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کوئی چیز اس کے لیے مفید ہے تو اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا, کرتا ہے جانوروں کے ہاں صرف مزر اور مفید کی تقسیم ہے لیکن انسانوں کے ہاں صرف مضر اور مفید کی تقسیم نہیں ہے بلکہ وہ ایک اخلاقی وجود ہے اس کے ہاں صحیح اور غلط کی بھی تقسیم ہے اس لیے انسان کے لیے ایک ضابطے کی ضرورت ہے ایک فلسفی آف لائف کی ضرورت ہے ایک قانون کی ضرورت ہے جس قانون میں اس کے اخلاقی شعور کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ ضابطے اور کچھ قواعد متعین کیے گئے ہیں اور عجیب بات تو یہ ہے کہ انسان صحیح اور غلط کے لیے خود قوانین نے تیار کر سکتا ہے قانون نہیں بنا سکتا ضرورت ہوئی کہ اسے ایک قانون دیا جائے یہ حالت انسان کی وہی کی ضرورت تازہ کر دی ہے بذریعہ وہی اسے قانون دیا جانا چاہیے جس سے وہ صحیح اور غلط کی تقسیم کر سکے صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کر سکے اب آپ کہیں گے کہ انسان خود قانون کیوں نہیں بنا سکتا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قانون بنانے کا اختیار کسے دیا جانا چاہیے آپ کہیں گے حکمراں کو دیا جانا چاہیے کیوں نظریہ اعتبار سے تو اس تقریب کی کوئی دلیل نہیں کہ حکمراں قانون بنائے تو اب کہتے ہیں کہ قانون بنانے کی اجازت خاص لوگوں کو دی جائے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ امتیاز ان کے لیے کیوں پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی عوام کو قانون بنانے دیجیے یہ اور محمد بات ہے اس لیے کہ عوام تو کل نام ہے وہ کیا قانون بنائے گی شکل یہ نکالی گئی کہ کچھ لوگ کر کے نمائندے چلے کہ بھائی مند ہیں اچھے لوگ ہیں ان کو اپنا نمائندہ چنتے ہیں لیکن اس کی بھی ذیر معقولیت بالکل واضح ہے کہ 51% سے 51% کی اکثریت سے جیتنے والا طبقہ انچاس پرسینٹ سے ہارنے والے نام نہاد طبقے کے اوپر حکمرانی کا حق حاطل کر لیتا ہے اس سے زیادہ غیر معقول بات تو ہو ہی نہیں سکتی ہے لہذا ضرورت یہ ہوئی کہ اسے باہر سے کوئی قانون دیا جائے جس میں انسان کے جذبات کا انسان کے شعور کا کوئی عمل دخل نہ ہو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے صحیح اور غلط کی تنگیز کے لیے صحیح اور غلط کی تقسیم کو سمجھنے کے لیے قانونی کتاب اے فلوسفی آف لائف قرآن حکیم کی شکل میں انسانی کران حکیم کو نور کہ نور کہتے ہیں روشنی کو جس روشنی میں آدمی یہ سمجھ لے گا کہ یہ چیز صحیح ہے یہ چیز غلط ہے یہ چیز مضر ہے یہ چیز نصیب ہے یہ ترقی کا راستہ ہے یہ تباہی کا راستہ ہے اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرانے حکیم کو نازل فرمایا پرانے حکیم کو چاہتا تو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ ایک رسول کے اوپر جس کو اس نے خود منتخب کیا باحیثیت رسول اس کے اوپر اس قانون کو اتارا اس کتاب کو اتارا کتابیں رسولوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچائی یہ بات ثابت ہوتی ہے ایک ہوتی ہے تھری شاید پریکٹیکل کئی کہیں تھری سمجھ میں نہیں آتی اس کے لیے پریکٹیکل کی ضرورت ہوتی ہے لہذا اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کی پوری زندگی کو ایک پریکٹیکل حیثیت دے دی ہے کہ اس تھیری کی اگر پریکٹس دیکھنا چاہتے ہو تو یہ رسول کی زندگی ہے اس کو اچھی طرح دیکھ لو ابھی حدیث کو ملانے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے میں نبی حریر اللہ تعالیٰ عمل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمشئی لن تفظیل ہوگا کتاب اللہ و سنتی بولے تصرکت ربا الحکیم سے مسترف کی کتابیں لے لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ علّم فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں کو مضبوطی میں تم پکڑے ہوئے تو کبھی گمراہ نہیں ہو گئے تو کتاب اللہ بڑی سنت ہے کی پریکٹس دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ تھیری پریکٹس سے الگ نہیں ہوتی اسی وجہ سے آخری جملے میں اسی بات کو بتایا گیا وہ نہیں ہوتا پڑ دونوں الگ نہیں ہو سکتے ہر تیری دار حوض یہاں تک کہ بقوص جہاں لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث سمجھنے کہ قرآن کی ضرورت نہیں اور قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں یہ دونوں افراد اور تقریب کے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے حدیث بے نیاز نہیں ہو سکتا قرآن کے افراد متقب میں اور اس کے فہم یہ قانون جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کی شکل میں ہمیں دیا جیب و غریب ہی یہ ہدایت کی کتاب تاکہ اس کتاب کے اصولوں پر چل کر کے انسان اپنی آخرت کی زندگی بنائے آخرت کی زندگی اس کی کامیاب ہو لیکن بٹوین دا لائن لائنوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے تمام علوم کو رکھ دیا ہے اور ان علوم کو ان نکات کو ان اثرار اور رموز راکھن راکشن کے علم باتیں نکالتے وہ سب سے بچ کروغ نہیں اس کتاب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ملا ہوگا جو حضرت عمر سے مروئی ہے اور حضرت امام مسلم اس حدیث کو کتاب و فضائل قرآن مسلم ملانا ہے روایتی طرح حضرت عمر نے فرمائے سن لو تمام السانو بے شک تمہارے نبی کہہ چکے ہیں ان نبی کم کت تمہارے نبی نے کہا ہے کیا کہا ہے ان کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ قوموں کو اوپر اٹھائے گا اور اس کتاب کے ذریعے قوموں کو ذلت اور پختی کے تحت میں ڈھکیل دے گا گویا یہ کتاب قول فصل ہے ان نہ قول فصل ہے ہر چیز کا فیصلہ اسی رمضان پر ہوگا ہر چیز کا فیصلہ اسی کسوٹی پر ہوگا کتاب کو جو تھامے گا جلدی پڑ جائے گا جو چھوڑ دے گا اس کے لیے ذلت مقدر ہے یہ حدیث بتا رہی ہے جنہوں نے پکڑا وہ بلندی عظمت اور عزت کے سوریا پر پہنچ گئے اور جن لوگوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا زمانے میں دیکھا ہے کہ ان کے حق میں ذلت کے سوا کوئی چیز نہیں آئی نارا یار ساؤ بھیا دل کتابی اقوام ویلا او بھی اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اوپر اٹھائے گا سدارت کے ذریعے لوگوں کو ذلت اور پستی کے طاقترا میں ڈال دے گا یہ تو بالکل واضح ہے یہ قانون اوپر سے آیا ہے تھا جو اس کو پکڑے گا اوپر جائے گا اور اوپر سے آنے والے اس قانون کو جو چھوڑ دے گا تو ذلت کے تاقترا میں جائے گا یہ اور کا جائے گا بلندی سے آنے والی چیز کو آدمی پکڑے گا تو بلندی کی طرف جائے گا تو چھوڑ دے گا تو پستی کی طرف تو جائے گا پھر تو سامنے کی بات ہے بدی بات اللہ علامہ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی کہ تعلق سے محضوری قرآن شدی شتو سنجے گھر سے شدی اے شب نمبر زمین گئی دربغلداری کتابیں زندگی کہتے ہیں تو قرآن کو چھوڑ کر زلیل و خار ہوا ہے اور اب زمانے کی شکایت کرتا پھر ہے کہ پہلے ہم کتنے معذت تھے پہلے ہم کتنے بلند تھے دنیا ہماری تہذیب کے اوپر رش کرتی تھی دنیا ہماری چال ڈال کے اوپر رش کرتی تھی, رشت کرتی تھی ہم دوسری تہذیبوں سے متاثر ہیں دوسرے تمدروں سے ہم متاثر ہیں. ہم زمانے کا شکوہ کرتے پھر رہے ہیں کہ اے شبنم برزم پتندی اے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہوئی ہے اور اغیار سے پیروں تلے روز رہے ہیں در درپغلداری کتاب زندگی حیرت کی بات تو یہ کہ تیری بغل میں زندہ کتاب ہے اس زندہ کتاب کو بغل میں تھامنے کے بعد تیری یہ حیرت ناک بھی ہے اور افسوس ناک بھی ہے سے ایک نقطہ یہ نکلا کہ کتاب کا صرف حامل ہو جانا کافی نہیں ہے کتاب کو صرف پکھا لینا کافی نہیں ہے کہ کتاب کے اصولوں کو اوپر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے کتاب تو یہودیوں کو یہ بھی دیجیے گی اللہ تبارم ہے مسل اللہ رسم ملتا ہوا تسم لن ہوا ہے ان لوگوں کی مثال جنہیں توڑا کا حامل بنایا گیا تھا انہوں نے نہیں اس کو اٹھایا نہیں اٹھایا کیا مطلب کتاب دی گئی تھی انہوں نے ان کتاب کے اصولوں پر عمل نہیں کیا حامل بنائے گئے کتاب لے لیا انہوں نے لیکن کتاب کے اصولوں کو انہوں نے اپنے پشت کے پیچھے پھینک دیا بسے پشت ڈال دیا تو مسل رحمتہ تو ملم عہ ملو ہے کیا مسلح ان کی مٹار گزوں کی چیز ہے جسے گدھے کے اوپر کتاب لاد دی جائے تو اس کو کیا معلوم ان کتابوں کے اندر کیا ہے وہ تو صرف حامل ہے اس کتاب کے اندر کیا اصول ہیں؟ کیا جوابط ہیں کیا قوانین ہیں زندگی کے ترقی سے کیا راز ہیں عظمت کس کیا روموز ہیں بلندی کس کی کیا آشہار ہیں گدھے کو کیا معلوم ایک بات تو یہ کہہ گی کہ جو لوگ کتاب کے حامل ہوں اور کتاب کے اصولوں پر عمل نہ کریں گدھے ہیں گدھے مسلسم صفر کی جمع صفر کی جمعار کتاب. کتاب. جو اپنی پیٹھ کے اوپر بہت ساری کتابیں لادے ہوئے ہو اس گدے کی طرح وہ آدمی جسے کتاب کا حامل بنایا گیا ہو اور وہ کتاب کو اصولوں پر مداح کرے اور آگے تو بڑی پہلی بات کہی گئی بیس مقدل قوم الدین کب زب کیا وہ قوم کتنی بری ہے جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا کیا معلوم ہوا کتاب دے دی جائے کتاب لینے کے بعد لینے والے اس کتاب کے اصولوں پر عمل نہ کریں تو یہ تقسیب آیات کے مرادز ہے تبھی تو کہا گیا بیس مسر القومین کب زب کیا یا یاطی وہ قوم کتنی بری ہے جنہوں نے ہماری آیات کو چھپلایا اور یہ ظلم ہے قوم الگ کر دبو بھی آئے تھے قوم وال اللہ غالب قوم کو ہدایت نہیں دیتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب کو لینے کے بعد کتاب کے اصولوں پر عمل نہ کرنا کہ مثال ددے کسی ہے اور ایسے لوگ اگر مجھ سے انکار نہ کریں لیکن عمل سے تو انکار کر ہی رہے ہیں اللہ کی آیات سے تقدیب کر رہے ہیں تبھی کہا گیا بیس اب مفرور قوم اللہ الکم سب بھی آیا کتاب ملنے کے بعد کتاب کو اصولوں پر عمل نہ کرنا تقسیب آیات اللہ سے مرادی ہے اور یہ ظلم ہے تو اللہ <سؤال> کو نئے قومر اللہ ظالم کو ہدایت نہیں رہتی آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس بہت پیسہ ہو وہ سب سے اچھا ہے جس کے پاس حسن ہو بہت اچھا ہے جس کے پاس علم بہت زیادہ ہو وہ بہت اچھا ہے کوئی انجینئر ہے بہت اچھا ڈاکٹر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو اچھا کہا بی سے پاک دیکھے اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول نے کیا بات کہی ہے عثمانہ رضی اللہ تعالی عنہ تعالبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم قرآن و علم کتابی تفسیر حضرت امام مسلم نے صحیح سے پاکی تفسیر ملایا حضرت عثمان غلی رضی اللہ کعال فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سب سے پہلے وہ ہے جو قرآن کو سی سوچ دکھایا خیر رقم منتا قرآن و علماء کہ تم نے سب سے بہتر وہ ہے سب سے اچھا وہ کہ اس سے اچھا کوئی نہیں اور یہ عربی کا فائدہ ہے کہ جس میں تفظیم کو مضاف کر دیا جائے تو انگریزی کی سپر لیٹ ڈگری بن جاتی ہے گوڈ بیٹر بیسٹ بیسٹ کے بعد کوئی ڈگری نہیں ہوتی وہ تو بنا لیتے بیسٹ آف دی بیسٹ لیکن بیسٹ یہ آخری ڈگری ہے یہ آخری ڈگری ہے سپر لیٹ ڈگری سپر ڈگری یعنی تم نے سب سے سپر انداز سے اچھا کہ اس سے اچھا کوئی نہیں خیر اس کا تبدیل ہے جو مزافر ضمیر کی طرف خیرکم من تعلم علم قرآن و علما تم میں سب سے بہتر اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے کوئی کہتا ہے کہ میں بڑا بلا کہتا ہے ہم بڑے بڑا کون یہ تو بتایا گیا اچھا کون بڑا کون حضرت عثمان غنی ہی سے روایت مان عثمان اپنے عفمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال ان اکبل من تعلم قرآن والے ہیں رواب متنی جی حضرت عثمان معنی کرنی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ تم نے سب سے بڑا فضیلت تم نے فضیلت والا وہ ہے جو قرآن تو سیکھے صبر کوئی اس سے زیادہ محبت کوئی نہیں اس سے زیادہ اچھا کوئی نہیں اس سے زیادہ افضل کوئی نہیں یہی وجہ ہے کہ صاحب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ آل اجمعین یہی دیا ہے اونٹ چراتے تھے بکریاں چراتے تھے دنیا میں اس قوم کی کوئی عزت نہیں تھی لیکن اللہ عبارک و تعالی نے اس کتاب کے ذریعے انہیں بلندی عطا فرمائی اس کتاب کے ذریعے انہیں عزت عطا فرمائی ان کے پاس کوئی تہذیب نہیں تھی ان کے پاس کوئی تمردن نہیں تھا ان کے پاس علم نہیں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے انہیں عالم بنایا اس کتاب کے ذریعے انہیں عزت عطا فرمائی ایسا علم ادا کیا کہ پوری دنیا نے ان سے اس کے کیا دنیا کا ہر سب قرآن کے حاملے نے دنیا کے سامنے پیش کیا اسی کتاب عزیز کے ذریعے عرب قوم بلند ہوئی سے ملی ورنہ ان سہارا نشینوں کو اور بکریاں چرانے والوں کو اور اونٹ چرانے والوں کو کوئی نہیں جانتا تھا اللہ نے قرآن دے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے پاس بھیجا اور انہوں نے قرآن کے اصولتوں پر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا ان کے حوالے کر دی پوری دنیا ان کے حوالے کر دی اور میں یہ کہوں تو بھیجا نہ ہوگا آج مسلمانوں کو یہ شکایت ہے کہ ہم فلاں جگہ مارے جا رہے ہیں فلاں جگہ کاٹے جا رہے ہیں ہمیں ہم زندہ جلا دیا جاتا ہے بھائی ایسا ہے کہ جو قوم مر چکی ہو اس قوم کے ساتھ کیسا بھی سلوک کیا جا سکتا ہے مردوں کو کیا کیا جاتا ہے یا تو دفن کر دیا جاتا ہے یا جلا دیا جاتا ہے یہی دو کام کیا جاتا ہے اللہ تمہارا کرن پرما اس کتاب کو ہم نے روح بنا کر تمہاری طرف بھیجا تھا وہ کہیں نہ روح امرینام نہ تم سے تکری مل کتاب بولے لینا ہمارے رسول ہم نے آپ کی طرف روح وہی کی ہے. یعنی گویا کہ اس قرآن حکیم کو اللہ تبارک و تعالی نے روح سے تشریح دی ہے یعنی یہ کتاب اگر کسی فرد کی زندگی میں آ جائے تو فرد زندہ ہو جائے کسی معاشرے کی زندگی میں آ جائے تو معاشرہ زندہ ہو جائے کسی ملک کی زندگی میں آ جائے تو ملک زندہ ہو جائے کسی فرد کی زندگی سے نکل جائے تو فرد مردہ کسی اجتماع سے کسی مستم سے کسی معاشرے سے یہ کتاب نکل جائے تو معاشرہ مردہ اور کسی ملک سے نکل جائے تو وہ ملک مردہ اس لیے کہ قرآن حکیم کو اللہ تبارک و تعالی نے روح بنا کر کے ہی پانیت کی طرف لے جائے اگر زندہ ہونا ہے تو اس کتاب کے ساتھ اپنا رابطہ پیدا کرو چاہے وہ فرد ہو چاہے معاشرہ ہو اور چاہے ملک ہو جسے بھی زندگی چاہیے جسے بھی پالندی چاہیے اس آیت کریمہ کی روشنی میں جس کو زندگی چاہیے وہ قرآن حکیم سے وابستہ ہو اور حضرت عمر سے مرد جو روایت مسلم فضائل اور قرآن میں ہے اگر بلندی چاہیے عزت چاہیے سکون سے رہنا ہے اگر دنیا میں تو صرف ایک ہی راستہ ہے وہ راستہ ہے قرآن سے وابست کریے ایک آیت کریم جو میں نے خطبۂ مصنوعہ سے بات پڑھی ہے بڑی پیاری ہے اس کی میں ایک عجیب تفصیل کر رہا ہوں دیکھیں اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو نازک کیا اور ہم نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے قرآن کو ہم نے نازی کیا اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لی ہے کیا سمجھنا ہے اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ ہم نے مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے نہیں کہا دی. اس آیت کریمہ میں اتنا کہا گیا کہ ہم نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اشارہ اس کی طرف ہے اگر مسلمانوں کو اپنی حفاظت کا ارکار ہو وہ قرآن کے قلعے میں آ جائے محفوظ ہو جائے گا اس لیے کہ ہم نے قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے ہم نے مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے جس کو اپنی حفاظت مقصوص ہو وہ قرآن حکیم کے قلعے میں آ جائے اس لیے کہ ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے یہاں آ کر آپ محفوظ ہو جائے گا دنیا کی کوئی طاقت اس کو کچھ بگڑ نہیں سکتی اگر وہ قرآن سے وابستہ ہو جائے یہاں آ محفوظ کتاب کے ساتھ اگر وابستہ ہوگئے تو محفوظ ہو جائے نقل ذکر ہو گیا ہم نے قرآن حکیم کو نازل کیا اور ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے اس کتاب سے وابستگی کا عالم یہ تھا لا خطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفاع صحاب کرام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ہدن مسعود بھی آپ کے سامنے ہے آپ نے کہا قرآن سناؤ حدیث اس طرح وارث الله المقعود رضي الله تعالى عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرا علي فقلت اقرا عليك وعليك ان قال نام فقات سوره الفاتح حتى اتيت الى هذه الايه جینا بالکل خان کی تفصیل حضرت امام بخاری حضرت پاک واپسی کتاب تفصیر ملائیں حضرت عبداللہ مسود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کران کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اچانک آپ نے مجھ سے کہا کہ عبداللہ قرآن کے رسول اکرم والے والے کونزل میں آپ کو قرآن سناؤں جبکہ قرآن آپ کا نازل ہے تاکہ نہیں جی ہے تم ہی سناؤ قال نام جی چاہتا ہے تو تم ہی سناؤ کہتے پکارا سورہ کا نفا میں نے شروع کی پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں جب میں اس آد تک پہنچا تو جینا منکل امت شہید ہوں وہ جینا بکا ہر امت پر لایا جائے گا اور تمام گواہوں کے اوپر آپ کو گواہ بنائے جائے گا اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ افضل الانبیاء لیا ہر وسلمت کے اوپر ایک گواہ اور ان گواہوں کے اوپر آپ کو گواہ بنائے جائے گا کتنی بڑی ذمہ داری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی ذمہ داری کا احساس فرمایا ہاتھوں جاری ہو گئے کالا حسب کا لینا جب شاید پر وہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسب کا لین عبداللہ کے مسور کہتے ہیں کہ جب میں نے نگاہ اٹھائی اور آپ کے چہرے اندر کی طرف میں نے تو دیکھا کہ آپ آنکھوں سے آنسی جاری ہیں آپ کے چہرے کی طرف میں نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا آپ کا چہرہ آنسوں سے دیدا ہوا اللہ تعالیٰ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ ان کی محفلیں سے آن تھیں آج کوئی قوالیوں میں مشغول ہے کوئی اور کسی مجلس میں مشغول ہے کوئی ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہے نہ جانے کن کن الحاظ کن کن کھیلوں کے اندر لوگ مشغول ہیں کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مجلسیں لگتی اور لوگ اس طرح قرآن پڑھ کر کے سن کر کے روتے جب تک یہ ماحول بنا رہے گا تب تک مسلمانوں کو عزت ملے گی جی. یہ ماحول ختم ہوا کہ عزت سے لی جائے گی عزتی لی جائے گی ضلع کھما دی جائے گی آپ کو ایج بتا رہی ہے وہ کہیں نہ لکھو ہم اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ زندہ رہنا ہے اور عزت کے ساتھ رہنا ہے تو قرآن سے وابستہ ہو جاؤ محفوظ رہنا ہے تو قرآن سے وابستہ ہو جاؤ शानदार किताब है अल्लाह तबार फरमाए मैंने इस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है जो किताबें हैं दुनिया की आप देख लीजिए तो उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली मुहर्रत हो गई दुनिया से नापायद हो गई हम खास तौर से वेदों को देखते हैं चार वेदे ऋग्वेद राम वेद دس پورا بازول مئی نہ یہ چیز پہلے لوگوں کی کتابوں میں ہے تو زبوریل اولین سے مراد ہو سکتا ہے کہ یہ وید ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ پورا تو وید چار ہے پورا دسدی یہ تو ہندوؤں کی کتابیں ہوئی ایک آپ اور تھی کا نام کی جو زنک زبان میں لکھی گئی تھی زنج زبان میں تھی کہتے ہیں یہ آسمانی کتاب تھی یہ کہتے ہیں کہ زردش کے پیغمبر تھے پارس کے اندر ان کے اوپر یہ کتاب ناخل ہوئی تھی کا نام تھا زنت زبان میں تھی اس کی شرح جب لکھی گئی تو پاگند میں لکھی گئی اس کی شرح پاگند کہلائی زنج زبان میں تھی نام ابستہ تھا اس کا دسواں حصہ شاید دنیا میں موجود ہے کے اندر بھی تحریر ہو چکی ہے ویدوں کے اندر بھی تحریر ہو چکی ہے اس لیے کہ یہ برسہ رفت سینا بسیینا منتقل ہوتے رہے اور کوئی کتاب سینا بسیینہ اگر منتقل ہو تو اس کے محرف ہونے کا امکان رہتا ہے محرف ہونے کا امکان کیا ہے یقین ہو جاتا ہے کہ برفہا اور اب ہزاروں سال تک سینا پسینا منتقل ہوتی رہی اسے لکھا نہیں گیا اس کے اندر تحریک ممکن بلکہ تحریف یقین نہیں ہے بلکہ تحریر یقینی ہے ویدوں کے اندر بھی تیرک ہو چکی ہے پورا میں بھی پیر ہو چکے ہیں وہ اپنی بھی پیرک ہو چکی ہے اور جو درج کے اوپر نازل ہوئی لوگ کہتے ہیں ادستا جو ذر زبان میں تھی جس کی شرح پاسند کہلاتی ہے اس کا دسما حصہ آج دنیا کے پاس اسی وجہ سے بدھ مذہب کے ماننے والوں کی کتاب دھمپد ہے دھمپد اس کو وہ منسوخ کرتے ہیں مہاتما بدھ کی طرف اس میں شاک وہ بالکل موہوم سی ہے وہ کون ہے کیا ہے اس کے بارے میں بھی صحیح طریقے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کتاب آسمان سے اتری ہوئی اور یہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہے آپ کا معاملہ اس کے بارے میں تو اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا فوائل نے اللہ تبارکار نے فرما کہ ان لوگوں نے ستیہ ناش کر ہی دیا فوائدی تباہی ہو لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اللہ کی طرف سے اس میں اور باتوں کو اپنی جگہ سے بدل دیتے ہیں تو اس کی تحریف کی طرف تو قرآن نے اشارہ کر دیا ہے کہ یہ کتاب باہر رکھ چکی ہے اور آپ کو رہا انجیل کا معاملہ اس لیے کہیں قومیں آج سرگرم ہے کلاس میں خلاف تو اب انجیل کا معاملہ یہ ہے کہ انجیر اصل میں آرامی زبان میں نازی ہوئی تھی کون سی زبان میں تھی آرامی زبان جو حضرت عیسیٰ پر نازی ہوئی تھی اس کا قدیم جو ٹرانسلیشن ہے قدیم جو ترجمہ ہے وہ یونانی ہے اور یونانی نسخے ہی سے دنیا کی تمام زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے اصل کتاب آرامی زبان میں ہے اس کا قدیم ترجمہ یونانی ہے اصل کتاب آرامی زبان میں ہے یونانی ہی سے سائے ترجمے دنیا کے اندر ہوئے ایک دفعہ عسانیوں نے سوچا کہ تمام یونانی نسخے دنیا سے مگا کر کے دیکھے جائیں اور ان کا موازنہ کیا جائے تو نے دنیا کے اندر جتنے بھی یونانی نسخے دستیاب ہوئے مرا لیے اور پھر انہوں نے مقابلہ کیا موازنہ کرنے کے بعد جو رپورٹ شائع ہوئی ہوئی تھی کہ تمام ایمرجی کے اندر تقریباً دو لاکھ اختلافی روایات ملتی ہیں اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتاب تحریر کی کس انتہا پر پہنچی ہوئی ہے جس کے اندر دو اختلافی روایات میں دو لاکھ اختلافی روایات موجود ہوں اس کتاب کو محارت ہونے میں کیا شک ہے اور قرآن ایک دم کہتا ہے اگر یہ کتاب اللہ کے پاک سے نہ ہوتی غیروں کا اس میں دخل ہوتا کچھ لوگوں نے اس کے اندر تقلیف پڑتال دی ہوتی تو اس میں اختلاف تقسیم تھا لیکن قرآن حکیم کی کسی بھی آیت کا دوسری آیت سے تصادم ہمیں نہیں دکھتا اختلاف دکھتا ہی نہیں یہ اختلاف نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسانوں کے دست برد سے باہر رہی ہے اور اس کے اندر انسانی سر اوپات کا دخل نہیں رہا یہ کتاب محفوظ تو اناجیل پہلے ستر تھی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چار اناجیل کو قابل اعتماد مان لیا گیا ستر اناجیل میں سے چار انچ جھیلوں کو قابل اعتماد مانا گیا لوکا مرکز یوحنا بستر جو کہ ستر انجیلے تھے اور ان انجیلوں کا حال یہ ہے کہ یونانی زبان میں جب تمام اناجیل کو جمع کر کے ان کا مقارنہ مکارما موازنہ کیا گیا تو دو اختلافی روایات کے لیے انہیں کی رپورٹ سے مطابق جو مقارنے مکارم کی بات کا مطلب یہ کتاب بھی محرف ہو چکی رہا راہ قرآن کا معاملہ میونس یونیورسٹی میں جرمن کی انیس کے اندر ڈاکٹر پریٹزل کو ایک ادارہ قرآن مسجد کی تحقیقات کا ادارہ اس نام سے جو انسٹیٹیوٹ اور ماہ قائم کیا گیا قرآن مسجد کی تحقیقات کا ادارہ اس نام سے ایک انسٹیٹیوٹ ایک ماہک قائم کیا گیا اور انیس سو تینتیس کے اندر ڈاکٹر پریزل کو اس کا ڈائریکٹر بنایا گیا انہوں نے دنیا سے تمام قرآن کے نسخے لگائے تقریباً بیالیس ہزار نسخے قرآن حکیم کے مکتبے کے اندر اس ادارے کے اندر جمع ہو اور اس کے بعد جب ان تمام بیالیس ہزار ملکوں کا آپس میں موازنہ کیا گیا اور مقابلہ کیا گیا تو چند کتابت کی کہیں غلطیاں نظر آئیں بقیہ اختلافی روایت ایک بھی نہیں ملی اور فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ قرآن مسلمانوں کی یہ کتاب سچمچ ویسی ہی ہے جیسی یہ محمد ایک بھی اختلافی روایت مل بیالیس ہزار مسئلہ کے اندر کسی اس کی روایت کا نہ ملنا ایک فیصب بات ہے سچ ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے فرمایا بے شک ہم نے قرآن قرآدی کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں دیکھو ایک کتاب اگر پڑھی نہ جائے ضائع جائے کوئی کتاب اگر پڑھی نہ جائے ضائع ہو جاتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھوائیں گے اور کوئی کتاب اگر لکھی نہ جائے تب بھی ضائع ہو جاتی ہے یہ ویت وغیرہ سینا بسینا چلتے رہے سفید ارتاق پر نہیں آئے کاغذ پر نہیں آئے اس وجہ سے ضائع ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حفاظت کی ذمہ داری لی حفاظت कितने अफसम की किए हैं आपको हैरत होगी उसने हकीम के बयान के मुताबिक कोई किताब अगर लिखी ना जाए तो जाय हो जाती है कोई किताब पढ़ी ना जाए जी और कोई किताब पढ़ी जाए मगर उस क्या समझने वाला कोई ना हो समझाई ना जाए तभी जय हो जाती है पांचों में मरत कम जाती है वो कुछ समझ में नहीं जाती है क्या हो जाती اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مخاطب کر کے فرمایا جب اب کو آنا کئی دا پرانا ہو کرنا تم نا اے ہمارے رسول جب آپ پر قرآن نازل ہو تو آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت میں دیں کہ جلدی سے بھائی بات کرو قرآن کا آپ کے دل میں جمع کرنا اور قرآن کا جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے یہاں دیکھو جمع مطلب استعمال کیا گیا ہے جمع جب مطلب بولا جائے تو جو مطلب ہوتے ہیں اس کے جمع کرنا ارتاف جمع کرنا دل کے اندر یعنی اس کو ہم دل میں بھی جمع کریں گے اور کتاب میں بھی جمع کریں گے جمع کا الفظ استعمال کر دیا گیا جمع ارتا جمع خوش جمعی صدر اللہ تبارکار نے وعدہ لے لیا ہے کہ اس کو ہم تینوں میں بھی جمع کریں گے اور سکیلوں میں بھی جمع کریں گے لہذا اوے دن سے اوے نزور نزول قرآن کے اغلے یوم ہی سے باقاعدہ یہ معاملہ چلتا رہا 42 کاتبین بن یہ تھے تقریباً کتنے بیالیس کاتبین کو لکھنے والے کوئی نہ کوئی موجود رہتا ہی آپ بلا لیتے تھے اگر 42 میں سے کوئی موجود نہ رہا کہ میرے اوپر یہ آئٹ اتری ہے سورج اٹھی ہے جلدی سے لکھو اور لکھ لیا جاتا تھا جن تن چیزوں پر لکھا جاتا تھا کھجور کی تہنیوں پر لکھا جاتا تھا پتھر کی باریک سلوں پر لکھا جاتا تھا چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھا جاتا تھا بکری اور اونٹ کے شانوں کی ہڈیوں کے اوپر لکھا جاتا تھا لکھے جانے کے بعد نبی تین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جی پڑھو اور آپ کہیں غلطی ہوتی تھی تو کریکشن فرماتے تھے یا غلطی ہوئی سدھارو تو نزور قرآن کے اول یوم ہی سے لکھنے کا بھی سلسلہ جائے گا اور نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ترغیب دیتے تھے کہ قرآن یا تو آپ جب اس دنیا سے رخصت ہو کر کے گئے آپ کی موت آئی موت لفظ جب بولتے ہیں تو لوگوں کو برا لگتا ہے اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں انتقال فرما گئے پردہ فرما گئے دنیا سے رخصت ہو گئے اور ہم اس کو ایسا لفظ سمجھتے جو ادب کے دائرے میں میں یہ کہتا ہوں کہ کیا صحاب کرام نے ادب نہیں سمجھا تھا اور خاص طور سے جو آپ کو سب سے زیادہ چاہنے والی اور آپ اس کو سب سے زیادہ چاہتے ہوں حضرت عائشہ صدیق کائنہ رضی اللہ تعالیٰ اگر وہ یہ لفظ استعمال فرمائے تو یہ ادب کے دائرے میں ہے یا یہ یسو ادب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایتی طرح صلی اللہ عليه وسلم صلی اللہ علیہ وسلم راما البخاری کی کتاب المغازی تمام بخاری سبھی سے ایسی کتاب المغازی بتائیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ ماتن نبی رسول اللہ صلی اللہ و نبی کو موت آ گئی ہے لفظ موت استعمال فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ موت استعمال کرنا یہ سوئی ادب نہیں ہے یہ بے ادبی نہیں ہے بلکہ یہی ادب ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنا ہے اور قرآن نے بھی استعمال فرمایا اپنے ایک اگر رسول مر جائے تو لہٰذا اللہ نے جو نبی استعمال فرمایا وہی ادب کے دائرے میں ہے اور جو حضرتیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام نے استعمال فرمایا آج اگر کہہ دیا جائے کہ نبی مر گئے تو لوگوں کو برا معلوم ہوتا ہے جبکہ حضرت عائشہ ماں نبیوں نبی مر گئے اس کے علاوہ اور کوئی ترجمہ کر کے بتایا ماں کا مرگے ایک بچہ جانتا ہے اس کا یہی مطلب ہوگا ماں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ایسا لفظ بولا جائے گا انتقال ہو گئے انتقال کر گئے اونچ کر گئے رحلت فرما گئے دنیا سے پردہ فرما گئے شرک کی راہ ملتی ہے کو بہت ہی چوکنا رہنا چاہیے کہ کہیں کوئی ایسا لفظ منہ سے نہ نکلے جو مفت بھی شرک تو نہ ہو مگر شرک کی طرف لے جانے والا ہو آج باقاعدہ ایک قوم کا ایک گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی گی کابیل کیا کرتا ہے اس حدیث کو بھی دیکھتا ہے اور आयात को भी देखता है, हैविल क्या करता है मौ आनी थी आनी थी प्रतारनी थी आनी थी आन बने लम्हा मो आनी, आनी थी एक लहजे के लिए देखी ये तो ईसाइयों का आतीदा है कहते ईसाई तलम मर गए उसके बाद थोड़ी देर के जिंदा हो یہ فلسفہ قرآن میں کہیں بیان کیا گئے یہ حدیث میں بیان نہیں کیا گیا ڈائریکٹ ماں تنبی صلی اللہ علیہ اور موت کیسے اس کی تفصیل کر رہی تھی بہن نبول اب ہاتھ کہنا سی وہ ذات ہے نہ حالت میں آئی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ہسلی اور میری ٹھوری کے درمیان یہ ہنسلی ہے ہاتھ کے اور یہ ٹھوڑی ہے ذات کے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آپ یہاں ہنسلی اور ٹھوڑی کے درمیان ہے اسی حالت میں آپ کو اور حضرت عیسے فرماتی ہے میں نے موت کی ایسی شدت دیکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ اب میں کسی کو مرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے آیت ہوتی ہے اس لیے کہ میں نے بڑی ہی شدت دیکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے کا ہوں پر شدت المودی نے صلی اللہ علام یہ بخاری کی کتاب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو دیکھنے کے بعد آپ کی شدت کو دیکھنے کے بعد میں کسی کو مرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے کوئی نہیں ہوتی اور مجھے نامانوس نہیں رکھتا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم موت کی کیفیت بہت ہی جادودار اور بہت ہی زبردست گزری ہوگی جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے. اللہ ابارکال نے اپنے رسول کو خطاب کر کے فرمایا اے نبی آپ قرآن جب نازل ہو تو آپ جلدی جلدی مت کریں تاکہ اس کو بائی ہارٹ کر لیں جمع کرنا ہماری ذمہ داری جمع میں بھی جمع کریں گے اور کپیلوں میں بھی جمع کریں گے کپیلوں میں جمع کرنے کا اہتمام اس طرح کہ جب کوئی آیت کرتی کون سا بڑھی ان میں سے چوبیس ان میں سے کسی کو بلا لیتے اور فوراً لکھوا لیتے اور لکھنے کے بعد کریکشن کروا لیتے کن کن چیزوں کے اوپر لکھی جاتی تھی تفصیل کر چکا ہوں اور دوسری طرف آپ ترویج دیتے تھے کہ اسے بائی ہاٹ کرو جب آپ دنیا سے گئے آپ کو موت آئی تو اس وقت پچیس صحابے گرام ہاتھی زخرانتے جن میں ایک خاتون بھی ہیں جن کا نام ان میں واراتا ہے پچیس میں سے ایک خاتون بھی ہیں والا تھا اس کا مطلب جس طرح مردوں میں قرآن حکیم یاد کرنے کا اور قرآن حکیم کے اصولوں پر چلنے کا ذوق و شوق تھا بالکل یہی ذوق و شوق یاد کرنے کا قرآن حکیم عبد کرنے کا اس کے اصولوں پر چلنے کا عورتوں کے اندر بھی تھا آج مرد بھی اس کتاب سے دور ہو گئے اور عورتیں بھی اس کتاب سے دور ہو گئیں مسلم میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ بھی تاریخی تھی اور سامنے ہی حضرت ابو مساجری کا گھر تھا قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں کھڑے ہو کر کے قرآن سنتے رہے جب تک وہ قرآن پڑھتے رہے ابو مساجری جب تک قرآن وسلم کی تلاوت کرتے رہے تب تک نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھیری گلی میں کھڑے ہو کر چپچاپ قرآن سنتے رہے اللہ دیکھ رہے ہیں آدمی نبی جس وقت قرآن کر رہا ہے وہ ادھیری گلی میں سنگاری گلی میں کھڑے ہو کر کے اپنے امتی کی زبان سے قرآن پڑھتا ہوا چن رہا ہے جب انہوں نے قرآن بند کیا اس کے بعد نبی رکیم صلی اللہ سے تشریف لائی صبح جب ملاقات تھی قدر کے اندر آپ ان کی طرف دیکھ کر مسکرائے قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں ان نے کا من کا مزمار میرے علیہ داؤد تمہیں تو اللہ تعالیٰ کے کارانے حضرت داؤد کی باسریوں میں سے باسری دے دی ہے اس طرح کوئی قرآن اچھا پڑھے تو اس کی تحقیق کرنی چاہیے اس حد کے بعد سماجوں کہ تم قرآن بہت اچھا پڑھتے ان لمان مزمان پر باسری ان نے کچی تو مزمان منمزا میرے عالیہ داؤد تم کو آل داؤد کی باسریوں میں سے کوئی باسری دے دیے بہت اچھا قرآن پڑھتے نبی کریم صلی اللہ وسلم نے ان سے اچھے قرآن پڑھنے کی طور پر تحقیق تو ہم ایک طرف سینوں میں جمع کریں گے اور دوسری طرف سفینوں میں جمع کریں گے اچھا جو کتاب لکھے نہ جائے جس کو لوگ یاد نہ کریں کتاب ضائع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جمع بھی کروایا پھر میں اور سینوں میں اچھا جو کتاب لکھی جائے مگر مطلب پڑھی نہ جائے تب بھی ضائع ہو جاتی ہے لکھے جانے کے بعد مرحلہ ہے پڑھنے کا اللہ تعالیٰ قیدا فرانا سب کے وقت ہم اس کتاب کو پڑھوائیں گے بھی آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ یہی کتاب چھپتی ہے جو جمع کی دلیل ہے اور یہ کتاب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے جو کراناہ کی कोई ہے آہ, کوئی کتاب لکھی جائے لوگ یاد کر لیں پڑھی بھی جائے لیکن اگر سمجھی نہ جائے اس کی وضاحت نہ ہو تب بھی کتاب ضائع ہو جاتی ہے اللہ تبارے کو تعلن تیسرے مرحلے کے بارے میں تم نہ بیان ہمارے اوپر اس کی وضاحت کی بھی ذمہ داری ہے آج جتنی تفریحیں اس کتاب عزیز کی لکھی گئی دنیا کی کسی کتاب کی اتنی تفتیریں لکھی نہیں گئی ایک ایک پاری کی بیس بیس جلدوں میں پچیس پچیس جلدوں میں تفصیلیں کی گئی ہیں ایک ایک آئس کی کئی کئی جلدوں کے اندر تفصیل کی گئی ہے اللہ محرمی کی کتاب تھی بڑی مفید تھی لیکن چونکہ حضرت صوفی تھے لہذا حضرت نے دیکھا کہ صوفیانہ باتیں ہیں لیکن اگر یہ باتیں نکال دی جائیں تو کتاب مفید عوام دی اور خواب تھی لہٰذا حضرت اس کی تہذیب فرمائی تھی اور وہ باتیں سب نکال ڈالی علامہ اجنت کئی علم نے اور کتاب کا نام رکھا تہذیب و جستا لیکن کتاب کا نام تو مدار گستہ تو حضرت نے نام رکھا تہذیب و گستہ لیکن شرح کا نام دوس ایک آیت کی شرح ایک ہزار شفاق تھے آج کئی جلدیں بن گئے ایک آیات کی شرح ایک ہزار کے ساتھ تہذیبی کو مزار کی طرح لیکن شہد یا کنابن اور اس کتاب کے مقدمے میں شائع کرنے والے نے جو بات لکھی ہے کہ اگر کسی کو بہت اچھا مقرر بننا ہو تو اس کتاب کو بار بار پڑھیں میری وسیعت ہے وہ وقت یتیبی لوگ خاص کام عل علماء ہوں تبلیغ اور اور واد کے میدان میں بہت آگے بڑھ جائے گا اگر کوئی شخص اس کتاب کو بار بار پڑھے بڑی اچھی کتاب ہے اس میں ایک آیت کی طرح ہے عید کا نام رویہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ ہم اس کے تحریری طور پر لکھے جانے کی جمع کرنے کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں تینوں میں جمع کرنے کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو پورا قرآن یاد ہو جاتا ہے پورے قانون کی پوری کتاب اثر ہو جاتی ہے سات سات سال چھ چھ سال کے بچوں کو جو قرآن حکیم کا احساس ہے قرآن حکیم کا موجودہ اور یہی نہیں کہ ہم اسے تینوں میں جمع کریں اسے ہم کفیلوں میں جمع کریں بلکہ اس کو پڑھوائیں گے بھی سب سے زیادہ یہ کتاب دنیا کے اندر کھولی جاتی ہے اور پھر یہی نہیں کہ اس, اس کو پڑھوائیں گے بلکہ اس کا ایکسپلینیشن بھی کروائیں گے اس के وضاح بھی کروائیں گے آج دنیا کے اندر اس کی عظیم سے جتنی شرح کتاب پڑیں گے اور اللہ قباروں کا تعلق ہے وہ ذمہ داری پوری فرمائی کر کوئی ہے جو ایسی کتاب بنا کر دکھا انسان کو کیا ناق بھی کے ساتھ مل جائے دنیا قرآن جیسی کوئی کتاب بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے چیلنج ہے اور وہ چیلنج آج تک برقرار ہر میدان میں مسلمانوں سے آگے نکل گئے لوگ لیکن اس چیلنج کو آج تک کوئی قبول نہیں کر سکتا امکے ہیں سر گیا کوئی قرآن آپ کہہ دیجیے کہ اگر جنات اور انسان سب مل کر کے کتاب یا عزیز جیسی کوئی کتاب لانا چاہیں ایک دوسرے کا ہونے کے باوجود نہیں کرتا एक चैलेंज दिया गया जब यह कहा गया कि भाई ये तो मोहम्मद ने मना लिया चलो अल्लाह किसी से सीख करके लिख लिया तो अल्लाह ने फरमायानी तुम तुम्हें बना लो नहीं बना सके अल्लाह ने फरमाया पूरी किताब को छोड़ो ऐसा है कि दस सूरतें ही बनाकर लिखा दो गुल्फातू जी आखिर मुक्त जब यह चैलेंज दिया गया कि पूरा कुरान बनाकर दिखा दो खामोशी जब रही तो चैलेंज किया गया कि चलो दस सूरतें बनाकर दिखा दे سورتیں بھی نہیں بنا سکے پھر چیلنج دیا گیا کلفاتو سورت متنی اس کے مورت بنا کر दिखा دو پورا قرآن نہیں بنا سکتے تو دس سورت بناؤ دس سورت میں نہیں لا سکتے تو ایک ہی سورت لاؤ اور ایک سورت تو در کنار چیلنج کرتے ہیں ہم سیاح تجیث ان کا نسوادہ ایک جملہ ایسا بنا کر دکھا دو حدیث کنٹینٹ جملہ ایک جملہ ایسا بنا کر دکھا دو اللہ کے لیے جملہ ہے پوری دنیا کے اور حدیض مل کر کے اس جیسا جملہ یہی مخوم متا کرنے والا بنا کر بتا دیں بنا کر بتائیں گے پورے قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں بنائی جا سکتی دس سورتیں نہیں بنا سکتا چیلنج کیا گیا پورا قرآن بنا کر لاؤ خاموشی دس سورتیں بنا کر لاؤ خاموشی ایک سورت بنا کر لاؤ خاموشی ایک جملہ بنا کر لاؤزلی ایک کنٹینٹ ایک حدیض ایک جملہ بنا کر دکھاؤ نہیں بنا سکے اور آج تک وہ چیلنج بر فرار ہے اس اعتبار سے قرآن حسین موجودہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے موجودات دیے گئے بہت سارے موجودات دیے گئے لیکن سب سے بڑا موجودہ یہ قرآن حکیم میں یہی بھی موجودہ بولتے ہیں جتنے بھی امبی آئے ان کو عملی موجودہ دیے گئے کسی کو اٹھا دیا گیا مارکیٹ میں پتھر سے پانی نکالنے لگتا تھا دریا ہاتا دیتے تھے اللہ کباب قان نے نادی نا کو دھیان کر دیتے تو اللہ کہ یہ بتا دے دیتے کیا کھا کر آئے ہو گھر میں کیا جمع ہے وہاں پہ گھر میں کیا رکھ کر کے آؤ کیا جمع کیا ہو اور کیا کھا کر ہو یہ بتا دیتے تھے اللہ کہ مردوں کو زندہ کرتے اللہ کے رسو صلی اللہ علیہ وسلم کو علم موجودہ دیا گیا عامل جب مر جاتا تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے لیکن عالم مر جائے تو ضروری نہیں کہ اس کا علم ختم ہو جائے اس کا علم زندہ رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے لیکن آپ کے اوپر جو یہ کتاب ناز الم کے موجوزہ بن کر کے آج بھی چیلنج بنی ہوئی ہے اور قیامت تک یہ چیلنج برقرار رہے گا عام مر جاتا ہے عمل ختم ہو جاتا ہے لیکن عالم مرجا علم ختم نہیں ہوتا جی تو یہی نہیں موجودہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اس طریقے سے بھی آپ صلی اللہ وسلم کی سبزیلت تمام امبیا کرام کو آپ اخدال اللہ دیا یہ تو تھا قرآن حکیم کے اعزاز کے بارے میں چند باتیں آپ اس کے محتویات کے اوپر اس کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں آپ دیکھیے کہ جتنے قوانین ہیں وہ سب فطری ہیں ایسا آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی قانون ایسا جو خلاف فکر تھا نیچر کے خلاف کوئی شخصی ثابت نہیں کر سکتا کہ قرآن حکیم کا کوئی اصول तरफ से टकराता हो और ऐसी ऐसी बातें कह दी हैं जो आज साइंटिफिकली प्रूव हुई हैं साइंस का हायर ज्यादा है कि इस किताब के बीच ये सारी बातें कहां पर गई उस वक्त जब ये किताब उतर रही थी उस वक्त तो, तो इतनी तरक्की नहीं थी साइंस में इतनी डेवलपमेंट नहीं थी इतनी तरक्की नहीं थी किसी भी मैदान में लेकिन कुरान हकीम जो है हर मैदान में अपनी एक علیحدہ خصوصیت بنائے ہوئے ہیں یہاں تک کہ زبان بھی ایسی سنی گئی کہ دیکھو اردو زبان آج صرف پانچ سو سال پہلے کی اردو زبان کوئی نہیں سمجھ سکتا اللہ ماشاء اللہ کوئی اردو کا پروفیسر سمجھ لے زمانے جو ہیں زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں رفتہ رفتہ بندو چینج ہو جاتی ہیں اور اتنی تبدیلی آ جاتی ہے کہ خود اس زبان کا جاننے والا ہی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ زبان کیا ہے پانچ سال پہلے کی اردو کوئی نہیں سمجھ سکتا اور اسی طرح آج سے پانچ سو سال پہلے کی جو انگریزی ہے چاکر کی زبان میں چاکر ایک بہت بڑا عدیب گزرا ہے اس کی زبان میرا خیال یہ کہ لندن یونیورسٹی کا کوئی है। پروفیسر ہی سمجھ سکتا ہے بس کیا کوئی اور وہ انگریزی نہیں سمجھ سکتا اس طریقے کی انگریزی ہو تو جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے رفتہ رفتہ زبان تبدیل ہو جاتی ہے لیکن اللہ تبارک کو تعالیٰ نے اس کتاب کو ایسے اسلوم میں نازل فرمایا ہے چودہ سو سال گزرنے کے بعد ہزار سال سے ڈیڑھ ہزار سال ہو گئے لیکن اس کتاب کا اسلوب اس طریقے کا ہے کہ آج جائے رسول اللہ صلی اللہ سلام تشریف لے آئے اور ایک اپنا آرزی سے بات کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ سلام جس زبان میں بات کریں گے اسی انداز میں بچہ بھی آپ کے سوال کا جواب دے دے گا کچھ آپ پوچھیں تو آپ کی بات کو سمجھ لے گا اور جو وہ بولے گا نئے صلی اللہ اس بات کو سمجھ لیں گے اور یہ میں سین اشتراکی تھا وہ کمیونسٹ تھا وہ بہت بڑا عجیب دوسرا حسین بہت بڑا عربی عزیز ہے اشتراکی تھا اس نے کہا کہ ایک ہے اور ایک ہے عربی کی قدیم زبان اور ایک ہے جدید زبان ایک ہے عربی کی قدیم زبان جیسے شورائے جاہلیہ جو الفاظ استعمال کرتے تھے جو ان کا وہ سلوک ہوا کرتا تھا اور آج عربی کی جدید زبان ہے لیکن عربی کا قدیم اسلوب اور عربی کا جدید اسلوب ان سے الگ الگ ایک عجیب اسلوب ہے جس کو ہم اسلوب القرآن کہہ سکتے ہیں جس میں جدت بھی ہے اور قدامت بھی ہے یہ عجیب اور بریک اسلوب ہے عبر غور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے اس طریقے کے احساس اتنے آسان انداز میں رکھے ہیں اور اسلوب ایسا رکھا ہے کہ قیامت تک عربی کسی بھی مرحلے سے گزرے ترقی کے کسی بھی دور سے گزرے تو قرآن حکیم کے اسلوب کے علاوہ کوئی ایسا اسلوب نہیں ہوگا جو زمانے کا ساتھ دے سکے قیامت سے کیا اسلوب برقرار رہے گا جو قرآن حکیم کا اسلوب ہے کیوں موجودہ نہیں ہے. ہزار سال کے بعد ایک دم چینج ہو جاتی ہے زمان لیکن قرآن حکیم کا جو اسلوب ہے آپ ایک معمولی بچہ بھی عربی جاننے والا ہے اس کو سمجھ لے گا اور آج رسول صلی اس میں سلاسلم کشمیر کیا ہے اور بات کرنے لگے تو بچہ آپ کے سوال کا آپ کی بات کا جواب دے گا آپ سے بات کر لے گا اس اعتبار سے بھی قرآن حکیمت ہے اور قیامت تک اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی لا باطل من من بین ولا لایا تنزیل من منٹل منظر دنیا کے تمام لوگ کوشش کر کے دیکھ لیں باسل نہ کوئی اس سے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس سے پیچھے سے آ سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے مطالبہ کیا تھا پر کہتے ہیں سلمان روسے نے مطالبہ کیا تھا کہ اس قرآن کو بدل دیا جائے یا اسی طریقے سے قرآن کے اندر یہ غلطیاں ہیں اور یہ سب سیکانی پروسیس ہیں تسلیمہ نسرین نے وہاں سے جو ہے بنگلہ دیش سے یہ کہا تھا کہ اس کتاب کے اندر تبدیلیاں کر دی جان گئی ہی ہیں کچھ ترمیمات کی ضرورت ہے یہ مطالبہ کچھ نیا مطالبہ نہیں ہے یہ مطالبہ تو نزدول قرآن کے وقت ہی دے رہے کادروں نے آپ سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے وہ قرآن اس قرآن کے علاوہ کون قرآن جاؤ اوپل ہے اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر لو دو بات ہے اللہ اکبر یہ قرآن ہی چلے رہا ہے دوسرا قرآن لے آؤ اچھا او اوپن چلو یہ قرآن چلا لیں گے تھوڑی سی ترمیم کر دو ایک ٹکڑے کے اندر تمام لوگ کے سوالات کے جواب آتے ہیں یہ مطالبہ نیا مطالبہ نہیں ہے یہ مطالبہ کو پار کر چکے ہیں مشرقی نمک کیا کر چکے ہیں تیز تو قرآن دے رہا تھا اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن لے آؤ اوپل قرآن کو چلا لیں گے لیکن تھوڑی سی تبدیلی کرتا اللہ واقت کتنا جامع جملہ ہے تو چند الفاظ ہیں اور ان چند الفاظ کے اندر جو کچھ ہوگا قرآن کے بارے میں بتا دیا گیا ہے اور وہی مطالبہ ہے کیا جزا قرآن کے علاوہ کوئی قرآن نہیں آؤ تھوڑی سی تبدیلی کر دو اور اللہ کے رسول میں اس کو جواب دیا ہے میری کیا نہ ڈال میرے لیے کہاں گنجائش میں اس کے اندر تبدیلی کر سکتا ہوں آپ کو یہ جملہ بتا رہے کہ آپ کی کتاب نہیں ہے اس لیے کہ اگر آپ کتاب کے مسلم بولتے تو پیدا کے لوگ بدل دیتا ہوں ان کی افاد کہنے کا مطلب یہ ہے میں ڈر رہا ہوں بڑے دن کے آزاد نے اس کا مطلب یہ آپ کی کتاب نہیں ہے آپ کی لکھ کی کتاب نہیں ہے کتاب نازل کرنے والا کوئی دوسرا ہے اللہ تبارک ہے اسی وجہ سے آپ نے کہا میری یہ کہا مزاج کہ میں اس کتاب کے اندر تبدیلی کر سکوں میں تبدیلی کرنے کا مجاج ہوں میں تبدیلی نہیں کر سکتا تڑائی لکھنے کتنی ہوتے ہیں اس کتاب سے کہ ایک طرف ہزاروں لڑائی ہوں اور اس کا ایک جملہ رکھ دیا جائے ہر معاملے میں اس کتابیں عظیب کی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی بات ڈنڈے کے دور سے نہیں بنواتا کوئی بات کہتا تو اس کی دلیل دیتا ہے اور یہ ضروری ہے اس لیے کہ قانون وہی قانون ہوتا ہے جس میں کوئی دفاع بیان کی گئی ہو تو اس دفعہ کا معقول سبب معقول وجہ بین کی گئی ہے یہ دفاع جو جرم کے اوپر لگائی گئی ہے اس کا معقول سبب یہ ہے اس کی معقول وجہ یہ دنیا کے اندر ایسا کوئی قانون نہیں ہے مسئلہ میں ایک نکال دوں آپ کو متکری کہتے ہیں کہ قانون وہ ہے کہ اس سے امن عامہ اور مملکت موجودہ کے اندر فلل واقع نہ اگر کسی گناہ کے کسی جرم سے امن عامہ میں فلل واقع ہوتا ہے تا موجودہ حکومت کے اوپر کوئی بات آتی ہے سوچو جرم کیا اس پر ایکشن لیا جائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر اپنے آمنا میں خلل نہ کرے تو جائز ہے کیا جیسے رضامندی کے ساتھ کچھ جنا کرے تو جنابر رضا ابھی آمنے آمنا میں خلل نہیں ہے نا رضامندی کے ساتھ جنا کر جائز شراب اس وجہ سے جرم ہے کہ لوگ شراب پی کر کے گڑبڑ کریں گے نشے میں گالم بانس کریں گے نشے میں اگر گالن بانس نہ کرے تو چلے گا ہاں گھر میں پی سکتے ہیں گھر میں پی سکتے ہیں دیکھو قانون میں لچکتے ہیں دنیا کے پہ قوانین میں لچک ہے لیکن اسلام نے جو قانون دے دیا قرآن کا جو قانون ہے بالکل اسٹ ہے بالکل اسٹ ہے لٹک نہیں اس قرآن کا ہر قانون اس کے ہر دفعہ میں معقول لگتا اور جو وہ بولتا ہے کسی بات پر جو دلیل دیتا ہے دلیل اس قدر ستری ہوتی ہے کہ آدمی آخری کہنے کے, کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا کیا بات ہے بولے مثلاً اوپار مطلب کو سب سے زیادہ تعجب اس بات پر ہوتا تھا کہ آدمی جب مر جائے گا تو زندہ ہو کر کے دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا بار بار ہم نہیں بولتے تھے تو محمد ایسی باتیں کرتا ہے جب ہم مر جائیں گے مر کر کے ہم سرگر جائیں گے رل مل جائیں گے مٹی میں تو دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے ایک دلیل بڑی تیاری دی ہے اللہ تبارک نے چند الفاظ میں دیکھے اللہ تم سے جب آپ ختم اب ختم کلار اور شرول آپ کہہ دیجیے کہ وہی زبان ہے جس نے تم کو زمین میں بویا گور کیجیے زمین میں بویا اپنے کو کسان سے تشلی دیا جسے کسان ہوتا ہے وہ زمین میں ہل چلاتا ہے ہل چلانے کے بعد اس کو بیج ڈالتا ہے بیج ڈالنے کے بعد اس کو اس کی جو ہنگائی کرتا ہے برابر کرتا ہے زمین کو اس کے بعد پودے اگتے ہیں برابر تو اللہ تعالی نے اسی طرح تم کو زمین میں بو دیا ہے اور یہ ایک فتری بات ہے کہ کسان جو ہے صرف بونے کے لیے نہیں بوتا بلکہ کاٹنے کے لیے بوتا ہے کوئی کسان جب زمین میں بیچ جالتا ہے تو بونے کے لیے نہیں بوتا بلکہ کاٹنے کے لیے بوتا ہے جب ہم نے تم کو زمین میں بو دیا ہے اور یہ تیسری بات ہے کہ کسان جب زمین میں بیج ڈالتا ہے بوتا ہے تو بونے کے لیے نہیں بوتا بلکہ کاٹنے کے لیے بوتا ہے تو ہم نے بھی تم کو زمین میں بو دیا ہے تو کاٹنا تو لازم ہے ہم کاٹ کر لائیں گے وہاں تھوڑی چھوڑیں گے کسان کاٹ کر کے اپنے گھر لے جاتا ہے کھیت میں نہیں چھوڑتا ایسے ہی تم کو ہم کاٹ کر اپنے ہاں لائیں گے وہی نہیں اسی طریقے سے ہم تمہیں ہم جمع کریں گے <laughs> دلیل ہے بدیل ہی ہے آپ کو اپیل کرتی ہوئی دل کو اپیل کرتی ہوئی اور دیکھا اللہ فرماتے دیکھو بات بادل مسود کتنی پیاری کرو کتنی بڑی ہی دلیل ہے بتایا اس بات کو کس بغیر مشکل سمجھتے ہوگی آنے کے بعد زندگی کیسے ہو سکتی ہے بات بتاؤ اللہ الم نخلوق مائنڈ میں کریکٹ بجائے نہ اس کی قرار مت نہیں قدرما سنیام القادر ہوں کہ مقدل ہوں برابر حلم نجی لگتا کہ ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا یعنی جو تمہاری ابتدا ہے یہ ابتدا کے مارا ہے اور اس کے بعد ہم تم کو زمین کے حوالے کر دیں گے سمیٹنے والی نہیں بنایا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں غور کرنے کا حکم دیا ہے غور کرو ذرا کہ کہاں بات کی میں تھے کہاں پہنچا دیا گیا تم کو باقی رحم میں کرارے مشین میں اور کرارے مکین رحم کو اس وجہ سے کہا گیا ہے سائنسدان بولتے ہیں کہ سب سے آخر میں جو چیز سڑتی ہے وہ رحم ہوتا ہے اس سے زیادہ مضبوط کوئی چیز نہیں بدلنی یہ سائنسدانوں کا کہنا ہے پرفیکٹ ہے کہ رحم اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ تمام اجبت سڑ جل جانے کے بعد سب سے آخر میں سڑتا گلتا ہے اللہ اسی وجہ سے اسے کرارے مشین کہا گیا مکن اس وجہ سے باقی نا مشین کو بھی بولے بہت مضبوط ہوتا ہے مکین اچھا ایک جگہ سے چل کر تم دوسری جگہ پہنچے برابر اس کے بعد تم مر جاتے اب چاہے تم کو جلا دیا جائے تب تم نے زمین کے حوالے کر دیا جاتا زمین کے اندر چلے جاتے رات کو زمین اندر لے لیتی اور اگر تم مسلمان ہو تو تم کو تیسری طریقے سے قبر کھود کر کے قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے اوپر سے نیچے آ جیسے وہاں باپ کی پشپت ہے اوپر سے یا نیچے آ گئے ماتے رہن میں ایسے ہی تم زمین کے اوپر سے یا زمین کے اندر آ گئے زمین کے اندر تمہیں ڈال دیا گیا متی برابر کر دی دیجیے اچھا اب ماس کے پیٹ میں گئے تو ماں کے بدن کے اوپر ایک قدر معلوم کے بعد نو مہینے کے بعد ایک زلزلہ آتا ہے اس زلزلے کے سرایان کے بعد تم باہر آ جاتے ہو ایسے ہی زمین کے اندر جب تم مارنے کے بعد زمین کا ہر بڑے گیا اور ہر کے آنا ضروری ہے زلزلے کے سرایہ کے بعد لہذا ہم ایک بخش معلوم کے بعد اس کے اوپر زلزلہ تاریخ کریں گے اور ایسے ہی تم زمین کو باہر آ جاؤ گے کیا انداز ہے یہ اسلوب ہے گفتگو کا یہ قرآن حقیقت اللہ عبر عشی کے رکھتے ہوئے آدمی اس کتاب سے وابستہ نہ ہو انتہائی افسوسان بات ان کا حیرتان بات قرآن کے درائے آپ پڑھیے تو آپ حیرت زباح دیں گے کہ کتنی سائنٹفک دلیلیں ہوتی ہیں اور اپنے کو اپیل کرنے والے دل کو اپیل کرنے والی آدمی انداز سے تین شکلوں میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے سائنس بھی کہ نفسیات بھی کہ ہر آدمی بولتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو تین شکلوں میں ظاہر کرتا ہے نیت سے ارادے سے عمل سے اور نیت قول اور عمل ان تین چیزوں کے علاوہ اور کچھ جس سے انسان اپنے آپ کو ظاہر کر سکتا ارادے سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا نیت قول سے اپنے آپ کو ظاہر کر سکتے ہیں کال کی شکل اسی طرح عمل سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اللہ تبارکہ نا فرما تینوں چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں مائل چیزوں میں نے کو نہیں لگی رقی آج بھی بول رہے ہیں نا وہ ریکارڈ ہو رہی ہے اور سائنس بولتی ہے کہ آواز ایک مرئی نقش ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے لہروں میں ایک لہر ہے موجود رہتی ہے فضا میں اسے ریکارڈ کیا جا سکتا اگر کوئی مشین ہو تو ریکارڈ کیا جا سکتا ہوا کو ایک ریکارڈ ہے قریب رکھ دیا جائے آواز کو ٹیکس کرنے کا اس کا مطلب ہماری آواز جو منہ سے نکلتی ہے وہ فضا میں ضائع نہیں ہوتی بلکہ کوئی ایسی مشین ہو تو پزا سے ہماری آواز کو ٹیکس کیا جاتا ہے ماں جب کو نہیں رقیب نصیب آدمی جو بولتا ہے سمجھا جا سکا کہ اس نے آواز بتائی آواز پناہ ہو گئی لیکن قرآن ایک بولتا انسان جو دل میں ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں جو وسمسے آتے ہیں ان وسمسوں کے اوپر بھی ہماری علاقے ورنہ آنا ہمیں علم ہے کہ تمہارے دل میں بسمسا کیا ہے سائنس بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے سائنس کہتی ہے کہ انسان جو کچھ سوچتا ہے کچھ دنوں کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ میرے ذہن سے وہ چیز نکل گئی نین وہ شعور کی سارت سے نکل کر کے تحت شعور کی سرحد میں چلی گئی ہے کانس سے نکل کر کے سب में میں چلی گئی نیچے چلی گئی یہی وجہ ہے کہ جب آدمی کبھی سوتا ہے تو توڑتے وقت وہ بھولی نگالی آ جاتی ہے اور اس کو اگر آخرت کے واقعے سے ملا کر کے اس کو دیکھا جائے تو بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ آدمی جو کچھ نیت جو کچھ ارادہ دل کے اندر کیے ہوئے ہے تو وہ ایک دفعہ سے نکل کر کے شعور میں آ جاتا ہے شعور سے نکل کر تاط شعور میں آ جاتا ہے اول والا میں شعور سے نکل کر شعور میں آتا ہے بعد میں سمجھتا ہے کہ وہ چیز ذہن با ہو گئی لیکن بعد میں خواب وغیرہ میں وہ چیز یاد آ جاتی ہے یا اچانک اسے یاد ہو جاتی ہے مطلب ہے کہ کل قیامت کے دن آدمی جب کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے تو کیا ہوگا اس بات کا کہ ہم نے کس ارادے اور کس نیت کے ساتھ دنیا میں किस گزاری کس نیت اور کس ارادے کے ساتھ زندگی گزاری ارادہ تب تک شعور میں موجود ہوتا ہے, ہوتا ہے. ارادہ. ارادہ بھی موجود رہتا ہے ہاں شعور کی شراب سے نکل کر تب تک شور میں آ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے عمل کی طرح پترل مجرمین مشقی نتی وہی رہتا ہے نا ل کتاب جب رکھ دی جائے گی تو دیتا جائے گا یہ کتاب کیسی ہے نام عمل کہتا ہے اس میں چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز تھوڑا نہیں گیا ساری چیزیں ریکارڈیڈ ہیں ہمارا ریکارڈ کرنا ہے ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں پوری طور سے اللہ خدا یہ کتاب عزیز کے ساتھ اپنا رابطہ پیدا کیا جائے رابطہ پیدا کر دیا جس آدمی نے اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہو گیا جو آدمی اس کتاب کے ساتھ اسے عزت ملے گی جی, بلندی ملے گی جی. دنیا میں بھی عزت اور آ کر ان سخو ہوگا اللہ نے نیک کمل اور اچھی سمسیا تو پتہ فرمایا تو آپ کو داغانہ data the